اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ غُهُورِهُمْ غُوِيَّدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا آمنوا والسلام سلو وسلیم رسول تو وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ آیت نمبر 172 کی تلاوت کا شرف حاصل گیا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا یہ تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی یہ مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے ساکھ سے متعلق ہے اور اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے میساک کے عہد کو یاد دلایا ہے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں موت ضلع فرقے نے عموما اور بعض اہل سنت مفسرین نے خصوصاً بہت گفتگو کی ہے کسی نے کہا کہ یہ محض ایک خیالی چیز ہے جو بطور تصور کفار پر پیش کی گئی کسی نے کہا کہ حضرات کرام کا بیجنا نہ ہی گویا یہ اقرار ہے کسی نے کہا کہ یہ کلام حالیہ ہے نہ کہ مخالیہ ظاہری تو ظاہر اقرار وغیرہ نہ تھا ہم فضلی اس آیت کی تفسیر میں کرتے ہیں کہ جو جمہور مفسرین اور عام صحابہ خصوصا حضرت امر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی ہے اور جس کی تائد حدیث مرفو صحیح سے بھی ہے اور جو بالکل ظاہر آیت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حضرات انبیاء اکرام سے لیا گیا جس کا ذکر اللہ نیصا النبی اس آئتے پاک میں ہے اور تیسرا عہد کتاب اللہ کو نہ چھپانے لوگوں تک م... السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی میری روم میں بتائیے گا پلیز جی بہت شکریہ رضاء الدین آپ کا جی حضرت آپ کی وقت پہلے بالکل ٹھیک تھی جو آپ خطاب فرما رہے تھے تو اس کے بعد اچانک آپ کا جو پال ہے غالب یہ ڈی سی ہوا ہے دوبارہ آپ آئے ہیں تو آواز میں بہت میرا شوق تھا اللہ وسلام و وسن اب بہتر ہے میرا خیال ہے آواز اچھا اصل میں آج وولٹیج کافی دنوں کے بعد وولٹیج بہت ڈراپ ہے بہت ڈراپ ہے وولٹیج اب وہ لائٹ جب فلیکچویٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اور لاکرہ درس کا سلطہ جاری رہے درود پاک پڑی اللہم صلی علی سجیدنا و مولانا محمد مہدن الجود والکرم و آلہ و بارک و صلی صلاة و سلام علیک یا, یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرب یا حبیب یا طبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین عہد لیے روز میشا عام تمام لوگوں سے عام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا جو تمام انبیاء سے لیا گیا اور پھر جو ہے کتاب اللہ کو نہ چھپانے لوگوں تک پہنچا دینے کا عہد جو کہ بنی اسرائیل کے علما سے لیا گیا تو یہاں عیسائیت میں پہلے عہد کا ذکر ہے یعنی اے محبوب آپ ان لوگوں سے اس واقعے کا ذکر کرو جب کہ اللہ نے مکہ معظمہ کے علاقے میں عرفات پہاڑ کے پیچھے میدان نعمان میں حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر ان سے ان کی اولاد نکالی پھر اولاد سے ان کی اولاد پھر ان سے ان کی اولاد حقیقہ تا قیامت لوگ اسی ترتیب سے نکالے جس ترتیب سے پیدا ہوں گے یہ سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے پھر ان پر اپنی تجلی ڈالی اپنا جمال دکھا کر ان سے فرمایا کہ بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یعنی اقرار کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد و پیمان اس لیے, لیے لیا تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اے بولا تیری ربوبیت سے بے خبر رہے ہمیں معافی دے دے کریم بے خبر مجرموں کو نہیں پکڑتے امام قطب الدین شعرانی علیہ رحما نے اپنی کتاب میں اس واقعے کے متعلق بارہ تحقیقاتی سوالات کے جوابات دیے ہیں اور اس میں مختلف سوالات جو ہے وہ ہیں مثال کے طور پر ایک سوال یہ یہ ہے کہ یہ عہد و پیمان کس جگہ لیا گیا تو امام قطب الدین شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عرفات پہاڑ کے متصل میدان نعمان میں توبہ قبول ہو چکنے کے بعد اور بعض نے فرمایا کہ مقام سراندیپ میں جہاں سوال یہ ہے کہ اس ضروریت کو کیسے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ضروریت کو کیسے نکالا گیا تو جواب دیا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دستیاب قدرت پھیرا جس سے وہ ارواح آب پر رونگٹے کی جڑوں سے چینٹیوں کی شکل میں ایسی نکلی جیسے پسینہ یا ساتھ میں محل نکلتا ہے مگر ہاتھ کا پھیرنا وہ تھا جو رب کی شان کے لائق تھا پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان کی اولاد اسی طرح تا قیامت انسان نکالے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے بلا کیسے کہا تو جواب دیا گیا کہ حق یہ ہے کہ اس زبان نے قال سے کہا جس سے آج باتیں کرتے ہیں اسی وقت انہیں تمام اعضاء عقل ہوش نطق وغیرہ سب کچھ بخش دیا گیا تھا پھر چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ جب وہاں سب نے یہ اقرار کر لیا تھا تو دنیا میں آ کر بعض لوگ کافر کیوں ہوئے سب ہی مومن کیوں نہیں ہوئے تو حکیم ترمیزی نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر رحمت کی تجلی ڈالی تو انہوں نے خوشی کے ساتھ بلا کہا وہ دنیا میں مومن ہوئے تو فارو منافقین پر غضب کی تجلی ڈالی تو انہوں نے صرف خوف سے بلا کہہ دیا وہ دنیا میں کافر رہے یہ حکیم ترمیزی کی رائے ہے اور پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ یہ عہد کسی کو یاد بھی رہا یا نہیں رہا تو جواب دیا گیا کہ بعض بندوں کو یاد رہا حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعال عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد و پیمان سارے کا سارا یاد ہے حضرت سہل تسکری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے اپنے مریدوں شاگردوں کو پہچان لیا کسی نے حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وہ عہد آپ کو یاد ہے فرمایا گویا اب بھی وہ کانوں میں گونج رہی ہے جسے میں سن رہا ہوں کیا بات ہے البتہ عام لوگ جو ہیں دراز زمانہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے انہیں حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتب و صحیفوں نے یاد دلایا اب یاد چاہے نہ آئے ماننا ضرور ہے جیسا کہ عام طور پر ہمیں ظاہر یہ باتیں یاد نہیں ہیں لیکن اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ ہمیں یہ عہد و پیمان یعنی اللہ تعالی کی ذات اس کے رسولوں اور دیگر ضروریات دین پر ایمان ہم لوگ لائیں پھر سوال چھٹا یہ کیا گیا کہ اس وقت یہ چیونیاں شکل انسانی میں تھیں یا کسی اور شکل میں تو جواب دیا گیا کہ اس کے متعلق کوئی سری نس نہیں ملی ہاں یہ معلوم ہے کہ ان میں سننے دیکھنے بولنے سمجھنے کی طاقت دی گئی روح انسانی ان میں ڈالی گئی پھر سوال یہ ہوا کہ ان جسموں میں روح کب ڈالی گئی پشت سے نکلنے سے پہلے یا بعد میں تو جواب دیا گیا کے پشت میں ہی روح ڈال دی گئی وہ ایسے زندہ نمودار ہوئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اور کیونکہ انہیں ضروریاتی ہند قرآن میں جاندار اولاد کو ہی ضروریات کہا جاتا ہے اور یہ فرمایا گیا یاد رہے, رہے کہ روح انسانی چار بار جسموں میں پڑتی ہے ایک مساخ کے دن دوسرے ماں کے پیٹ میں پھر موت کے وقت نکال لی جاتی ہے پھر قبر میں سوال جواب کے لیے پھر محشر میں سور پھونکنے وقت جس کے بعد جنت دو زخ میں نہ نکالی جائے گی ہاں بعض گناہ مومن دوزخ میں مردہ کر دیے جائیں گے پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے تو آٹھواں سوال یہ تھا کہ یہ عہد لینے کا فائدہ کیا ہے تو جواب یہ دیا گیا تاکہ کہ دنیا میں آ کر بد عہدی بے وفائی کرنے والوں کو قیامت میں پکڑا جائے انہیں اس پر کوئی عذر نہ ہو پھر سوال یہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو جب اپنے اصول یعنی باپوں کی پشت میں واپس کی گیا تو کیا پہلے ان کی روح نکالی بعد میں واپس کیا یا واپس لوٹ جانے کے بعد روح نکالی تو جواب یہ دیا گیا کہ ظاہر یہ ہے کہ پہلے روح نکالی بعد میں واپس لوٹ آیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جان لے کر زمین پر آتا ہے مگر قبر میں جان نکال دیے جانے کے بعد جاتا ہے قبر میں جا کر جان نہیں نکالی جاتی پھر دسواں سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی روحیں اب نکل جانے کے بعد کہاں گئی کی پشت سے بھی ان کی اولاد نکالی گئی اس کی کیا وجہ ہے یہ بات جواب اس کا یہ ہے کہ ویسے سے بھی بغیر بتائے معلوم ہو گئی کہ پہلے اولاد آدم ان کی اپنی پشت سے نکلی پھر اس اولاد کی اولاد ان کی پشت سے اگر یہ لوگ حضرت اعظم علیہ السلام کی پشت سے نہ نکلتے تو ان کی اولاد کیسے کہلاتے اور بنی آدم ان پر سازق کیسے آتا تو بارما سوال یہ کیا گیا کہ وہ کہاں رکھا گیا جس میں یہ عہد و پیمان درج ہیں تو جواب دیا کہ حدیث میں ہے کہ وہ عہد نامہ سنگ اسود میں محفوظ ہے اور سنگ اسود خانہ کعبہ میں نصب ہے کل قیامت یہ میں یہ پتھر اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھیں زبان منہ وغیرہ سب ہوگا اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے محدود وسلم ولین و آخرین کا علم بخشا دیکھو انسان کی ابتدا فرنش کے وقت بھی خبریں حضور علیہ السلام کی معرفت دنیا کو دی انسان اشرف الخلق ہے دیکھو یہ عہد و پیمان صرف انسان سے لیا گیا فرشتوں سے نہ لیا گیا نہ حور و غلمان سے لیا گیا نہ جنات سے نہ کسی اور مخلوق سے اور اسی طرح عورت سے مر افضل ہے دیکھو ضروریت انسان کو ان کی ما فعل المبطلون تنزل ایمان یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا جو اہلِ باطل نے کیا وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس سے کہیں کہیں وہ پھر آئیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں کہ آیت نمبر 173, 174 ہے اور اس میں گویا کہ یہ فرما دیا گیا ہے درس یہ دیا گیا ہے کہ اے لوگوں میساخ کے دن یہ عہد و پیمان تم سے اس بے قصور ہے اور نہ یہ کہہ سکو کہ مولا شرک و کفر بد ہمارے باپ دادوں نے ایجاد کی ہم تو ان کے بعد دنیا میں آئے ہم نے ماحول گندا پایا ایمان اسلام سے خبردار نہ تھے ہم کفار یا کفار کی اولاد سے جھوڑ گئے جیسے ہم نے یہ واقعہ میساخ صاف صاف بیان فرما دیا تو ایسے ہی ہم ہر قسم کی آیات عقائد اعمال عبادات معاملات معاش اخلاقیات کی آیات تفصیل وار صاف صاف بیان فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ صاف صاف آیات بیان ہوتی ہے کس وجہ سے اسی وجہ سے تاکہ لوگ ان میں غور کریں اور کفر سے ایمان کی طرف تبیان سے عرفان کی جانب بدکاری سے نیکاری کی طرف نفس امارہ سے روح کی سمت رجوع کریں تو شریع احکام میں بے خبری معتبر نہیں پر فرض ہے کہ بقدر ضرورت دینی مسائل سیکھے اگر سے زیادے گناہ سخت سر جرم ہے مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم اس گناہ کے موجد نہیں ہیں۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وقت لو علیہم نب الذی آتیناہو آیاتینا فسلخ منها فاتتبعه الشیطان شیطان فکان من الغاوین اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات دی تو وہ اس سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا اللہ ہو اکبر دوبارہ سماج فرمالے ترجمہ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا یہ یاد رکھیے کہ اس آیت مقدسہ کی تفصیلیں بہت کی گئی ہیں اور کبھی کب تر تفسیر وہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان سرکش یہود اور آم کو, فار کو اس بل بن باورہ کا واقعہ اور اس واقعے کی آیات تلاوت کر کے تفسیر فرما کر سنا دے جسے سے رب نے تو اور دوسرے صحیفوں کی آیتوں کا علم بخشا اس کے دل پر علم کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ اسے اس میں آزم سکھا دیا وہ اس بڑے درجے پر پہنچ کر ان تمام صفات سے یکسر نکل گیا کہ اسے ان میں سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ اس قدر ہدایت کے بعد اول درجے کا گمراہ بے دین ہو گیا یہ واقعہ بڑے بڑوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے تو یہ بل بن باؤرہ کا واقعہ ہے جو کہ یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے یہ جی حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم صوفی پیر جس کا نام بلعم یا بلعام ابن باؤرہ تھا یہ تھا تو اسرائیلی مگر قوم جبارین کی بستی میں رہتا جو ملک شام میں واقع تھی اس کی بیوی اسی قوم جبارین سے تھی بلعن اس وقت کا بڑا ولی عالم صوفی تھا اللہ تعالیٰ کا اس اعظم جانتا تھا مقبول الدعا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا لوگوں کو علم سکھاتا تھا اس کے درس میں بارہ ہزار طلباء ہوتے تھے جو اس کا بتایا ہوا سبق لکھ لیتے تھے اس کی ہر بات لکھی جاتی تھی غرض یہ کہ وہ انتہائی عروج کو پہنچا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے اسے فتح فرمانے کے لیے جب کنعانی علاقے میں داخل ہوئے جو شام کے علاقے میں واقعہ تھا تو قوم جب جمع ہو کر بلعم بن باورا کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت موس علیہ السلام تیز مزاج ہے اور ان کے ساتھ لشکر جرار ہے اگر وہ ہمارے علاقے پر قابض ہو گئے تو تمہاری خیر نہیں تو ان کے لیے بد دعا کر کہ وہ یہاں داخل نہ ہو پائیں تو بل بن باورا بولا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان پر کسی کی بد دعا کا اثر نہیں ہوتا بلکہ میری دینوں دنیا دنیا برباد ہو جائیں گے یہ لوگ بل بلام بن باورا کی بیوی بی کے پاس گئے اسے بے شمار سوفے تحائف دیے اور اس کے ذریعے بلعم بن باورا کو تحفے پہنچائے پھر بلعم بن باورا کی بیوی نے اس پر زور دیا کہ تو یہ کام کر اس نے پہلے استخارہ کیا جس میں اسے اس حرکت سے روکا گیا مگر اس کی زوجہ اور قوم نے پھر دوبارہ استخارہ کرنے کو کہا اس نے کہا اس بار خاموشی رہی کوئی جواب نہ آیا یہ لوگ بولے کہ اب کی بار تجھے منع نہیں کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تجھے اس کی خاص دی حضرت مص علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا اور اس قوم کے لیے دعائیں کرنے لگا مگر قدرت خدا سے ہوا یہ کہ حضرت مص علیہ السلام کی بجائے اس کے منہ سے اپنی قوم کا نام نکلتا تھا اور اپنی اس قوم کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نام زبان پر آتا تھا تو قوم بولی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے وہ بولا میں مجبور ہوں میری زبان قابو میں نہیں اس وقت اس کی زبان باہر نکل پڑی لے پر لٹک کر آ رہی اور وہ کتے کی طرح کھانپنے لگا پھر وہ لوگوں سے بولا کہ میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئے اب تم ایک تدبیر کرو جس سے بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے وہ یہ کہ اپنی خوبصورت لڑکیاں سجا کر بناؤ سنگار کروا کر ان کو لشکر موسا میں چھوڑ دو اور انہیں ہدایت کر دو کہ جو اسرائیلی تم کو ہاتھ لگائے تو منع نہ کرو جب ان میں زنا پھیل جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے کہ زنا سے آفتے آتی ہیں اب ادھر تو بن ام بن باورہ اسی طرح کتے کی موت مرا ان لوگوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں جو ہے وہ خوبصورت لڑکیاں جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے بھیجی چنانچہ ایک لڑکی تھی قسطی بنت سور وہ ایک اسرائیلی زمری ابن شلوم نے پکڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اس کو مت پکڑو یا اس کے ساتھ گناہ نہ کرنا اور سب کو منع فرما دیا گیا تھا کہ نامحرم لڑکیوں کی طرف بالکل نظر نہ کریں لیکن اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ چھپ کر زنا کیا اور اس ایک آدمی کے ذنا کرنے کی وجہ سے اسرائیلیوں میں تعاون پھیل گیا ستر ہزار اسرائیلی فوت ہو گئے حضرت موس علیہ السلام کے لشکر کے ستر ہزار اسرائیلی مر گئے اس تعاون کی بیماری سے اللہ اکبر ادھر ایک بہت قوی اسرائیلی فخاس کو جب یہ پتا لگا تو اس نے ان دونوں زانی زانیہ کو عین موقع پر اپنے نیزے میں چھین کر اٹھا لیا اور بہت ضدت سے انہیں ہلاک کر دیا تب وہ تعاون ختم ہوا ادر بلعم کا یہ حال ہوا کہ وہ اس میں آزم بھول حضرت اللہ کے نبی کے خلاف بدعا کرے گا تو پھر کیا اس میں اعظم یاد رہ سکتا تھا ولایت چھل گئی اس میں اعظم بھول گیا معرفت و ایمان اس کے سینے سے نکل گیا اس نے دیکھا کہ میرے سینے سے ایک سفید کبوتر کی نسل پرندہ نکل کر اڑ گیا جسے لوگوں نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ اس کا ایمان نکل گیا اس آیت میں اور اگلی آیت میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے تو ایمان اور قرب الہی صرف علم سے نہیں یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے دیکھو بلع بن باورا بڑا عالم عابد صوفی سب کچھ تھا مگر مارا گیا اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے عامین آمین, آمین تو نبی کا مقابلہ اس کی مخالفت ایمان و اعمال سلب ہو جانے کا ذریعہ ہے ابلیس اور بلام بن بارہ کے ہاتھ حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے ایمان و عرفان ملنا اور چیز ہے ان کا سنبھالنا کچھ اور چیز اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان سلامت رکھے دیکھیے بلام بن بل بارواہ کے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہ رہا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے انت ملئی او تت یلحق آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان, زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں تو تم نصیحت نصیحت کہ کہیں وہ دیہان کرے ہائے ہائے یاد رکھیے کہ اگر بل امبن باورہ پر رحم و کرم کرنا ہوتا تو اسے ان آیات کے ذریعے بہت اونچا کر دیا جاتا اس کی حالت مرتا درجہ بہت اونچا ہوتا فرشتوں سے بڑھ جاتا مگر وہ تو اونچا ہو کر دنیا کی طرف جھک گیا ضلع و خاری کی زمین پکڑ گیا کیونکہ اپنی نفروں نکالو مارو تو بھی زبان نکالے ہاں پہ اسے چمکارو کچھ کھلاؤ تو بھی اس کا یہی حال تو بلع کی بھی زبان باہر نکلی وہ کتے کی طرح ہاں بتا ہی رہا یہ حالت صرف بلعم کی نہیں بلکہ جو بھی اللہ کی عادتیں جھٹلائے ان کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ صورت میں انسان ہیں اور سیرت میں زلیل اور خار کچھ ہے کہ کہیں وہ تو بلعم کے نقشے قدم پر نہیں چل رہے اللہ اللہ یاد رکھیے صرف قرآن جاننے قرآن پڑھنے سے بلندی نہیں ملتی یہ تو رب کے فضل و کرم سے ملتی ہے منافقین بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اگر دل میں نبی سے عداوت ہو تو قرآن اس کے لیے مفید نہیں دیکھو بلعم حضرت مس علیہ السلام کا جب مخالف ہو گیا تو اسے آیات کام نہ آئی اس واقعے سے وہ لوگ عبرت پڑے پکڑے جو حضور علیہ السلام سے عداوت رکھ کر لوگوں کو قرآن سناتے پھرتے ہیں دل میں نبی کی الفت آتی ہے پہلے بعد میں قرآن کا نور داخل ہوتا ہے وہ جس کو ملے ایمان ملا نبی کا کی طرح دنیا میں عزت مل گی نہ آخرت فرق بل اللہ تعالی یا فرشتوں وغیرہ کا منکر نہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا تو رب نے اسے کتے کی بدترین حالت سے گنگاروں سے راضی ہو جائے آمین ثم اللہ المبین الحمدللہ چند آیات سے متعلق درس نے سماج فرمایا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ کل کیا دن ہے کل بدھ ہے کل بدھ ہے تو میرا خیال ہے کہ جی بدھ ہے کل پاکستان ڈے کے حوالے سے میرا خیال ہے کچھ گفتگو ہو جائے چودہ اگست جمعے کو ہے چلے جمعے کو کریں گے کل ان شاء اللہ تعالیٰ درسے قرآن ہوگا